کے ترکے کے کل چار ہاتھ سب سے پہلے اس کے ترکے سے اس کے کفن دفاع کا بندوبست ہوگا پھر جو مال باقی بچے گا اس سے اس کی قرض کی ادائیگی ہوگی پھر جو مال باقی بچے گا اس میں سے ایک تہائی کے ساتھ وصیتوں کو پورا کیا جائے گا پھر باقی ماندہ سارا مال کتاب و سنت تجما امت کے مطابق وڑا میں تقسیم کیا جائے گا ورسہ میں سب سے پہلے ہیں اساب الفروز اللہ دین الاب المقد رتن کی کتاب اللہ تعالیٰ جاتب کلو الفراد ابکت وصاب المال اس کے بعد اسبہ من جہت سبق وہ و مول اصاقا ٹھیک ہے اس کے بعد آصاب سببی کے اصاباد آشاب سببی کے قصاباد اس کے بعد اور رد اعلیٰ فرود نصبیتی بقدر قدری حقوقی ہم اور رد اعلیٰ زبی بقدری اس کے بعد زبیل ارحان اس کے بعد مولن موالاد کے بعد له نسبی عرل غیر بے لم یسبت نسبر ہی من ظالی کلغیر اس کے بعد منفالہ جمی دل اس کے بعد, بعد بیس المال موان عرف چار مان الرف چار ہیں نمبر ایک القتل اللہ صاح وجوب کبھی وجوب القفاقی نمبر دورن کا نا او ناقن نمبر تین اختلاف اما حقیقت و اما نمبر چار اختلاف خود یہ مانع من میرے کتاب اللہ میں مقرر شدہ حصے چھ ہیں چھ حصے مقرر شدہ ہیں کتاب اللہ میں نصف ربو سمن سد سلط سلوس سلوسان نصف ربو سمن سلو شان سدس الت تجیفی بدتن سیف یہ ایک دوسرے کا زیش بھی ہے اور ایک دوسرے کا نصف بھی ہے نصف کا نصف روبو روبو کا نصف سمن سمن کا زیش روبو اور روبو کا زیش نصف سدس کا سجس کا زیش سلوس سلوس کا زیس سلوسان سلوسان کا نصف سلوس اور سلوس کا نصف سدس الگ تضری لینے والے کل بارہ ہیں چار مرد اور آٹھ عورتیں چار مردوں میں شامل ہیں زوج اب جد آخلی اوم زوج اب جج اخلی ام اور آٹھ عورتوں میں شامل ہیں زوجہ ام جدہ صحیح اینی بہن اقیاتی بہن اللہ کی بہن بنت, بنت, بنت بن بن یہ کل بارہ ہو گئے چار مرد آٹھ عورتیں لے کے جانا چاہیے چار مرد اور آٹھ عورتیں مرد مردوں میں سے زوج اس کی دو حالتیں ہیں میت کی اولاد یا میت کے بیٹے کی اولاد و انسافل نیچے تک اگر ہو روبو اگر ہو تو روبو نہ ہو تو مس میت کی اولاد یا میت کے بیٹوں کی اولاد ہو تو زوج کو روبو اور اگر نہ ہو تو آم اور اوقل ہی اوم دونوں کی اولاد اوم کی تین آل عادتیں اکیلا ہو تو سدس دو یا زائدوں تو سلوس اکیلا ہو تو سدس دو یا زائدوں تو سلس اب جاد ابن اور اولاد ابن کی موجودگی میں محروم ابن ابن الابن کی موجودگی میں وہ انسفل اب اس کی تین آلتے میت کی اولاد یا میت کے بیٹے کی اولاد ہو تو سدس میت کی بنت یا بن سلیبن ہو نیچے تک تو پھر سدس اور عصبہ الفرغ وقتیب من تیسرا حصہ ہے تعصیب محض وہ کب جب میت کی اولاد یا بیٹوں کی اولاد نہ ہو, ہو میت یا میت کے بیٹوں کی اولاد نہ ہو تو چوتھا ہے جد دادا مم. کل اب اللہ فی اربا مواز آ سنت فی مواز انشاءاللہ ان الجد میں اس کا ذکر ہوا جد اب کی طرح ہے اب کی موجودگی میں محروم جد اب کی طرح ہے اور اب کی موجودگی میں محروم ہو جائے گا جدہ صحیح ہوتا کون ہے اللہ خلوفی نسبت میتی اوم من جس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے درمیان میں اوم نہ آئے اور جدہ سہی کیا ہوتی ہے کہ جس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے جدے فاسد نہ آئے جس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے جد فاسد نہ آئے اگر درمیان میں جدے فاسد آ گیا تو پھر جدہ فاسدہ ہو جائے گا ایسے ہی جد کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے اگر درمیان میں ام آ گئی تو وہ جد جد فاسد ہو جائے گا آگے پڑیں جی لائیں فصل فی سے عورتوں کے بارے میں فصل امال فہل فحلتان زوجات کی دو آلتے ہیں ہاں ام اما بین جدے اما لو زوجات کی دو حالتیں ہیں فحال دو حالتیں ہیں اور روبو رواتی اکیلی ہو یا زیادہ ہو ایک ہو دو ہو تین ہو چار اس کو ملے گا چوتھا حصہ کب ان دا اجمل والا د والادی لبنی و انسفل ت کی اولاد یا میت کے بیٹوں کی اولاد نہ ہو میت کی اولاد یا میت کے بیٹوں کی اولاد نہ ہو تو ربو میت کی اولاد یا میت کے بیٹوں کی اولاد نہ ہو تو ربو وصومن وصومن مع الولد او ولد الابن و سمن و سمون دل اولا دل ابنی و اور اگر میت کی اولاد یا میت کے بیٹوں کی اولاد ہو تو پھر سمون آٹھواں حصہ ویت کی اولاد یا بیٹوں کی اولاد ہو تو سمن نہ ہو تو ربو یہ دو حالتیں ہیں زوجہ شریف وہ امالی بناتے سلبیل سلاد بناتے صلب کی تین حالتیں بناتے صلب بیٹی کی تین حالتیں ہیں ان نسف البا احدا کی اکیلی ہوگی تو اس کو نصف ملے گا وہ سلوسان دو سلوف ملیں گے جب دو یا دو سے زائد ہو وہ کرینی وصب و ابن کی موجودگی میں لذا کر وہ ان کو آساوا بنا دے گا بناتے سلف کی تین عرصیں اکیلی ہو تو نصف دو یا دو سے زائد ہو تو سلو اور ابن کی موجودگی میں آسابادری سلو حضل السین ٹھیک ہے آگے چلیں احوالو بنا تل ابن بناتے ابن کی حالتیں بناتے پوتی کی حالتیں فبنات الابنی تل ابنی کا بنا تلقل الحمنا احلطن بناتے ابن بھی بناتے سلبھی کی طرح ہیں ان کی چھ حالتیں ہیں اکیلی کے لیے نصف و سلوسان دو یا دو سے زائد ہو تو سلوسان کب اندا ادبی بناتے سلبھی اکیلی کو نصف دو یا دو سے زائد کو سلوسان ملے گا کب جب سلبھی موجود نہ ہو ولا سد الدتی سلبی یا ایک سربی بیٹی کی موجودگی میں ایک کو ملے گا دو کو پورا کرنے کے لیے ولا یا دو سلبی بیٹیوں کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوں گی محروم ہو جائیں گی اللہ یا کون بھی ازنا غلام اللہ کے ان کے برابر یا ان سے نیچے کوئی لڑکا ہو تو وہ ان کو آسابہ بنا دے گا ول باقی بین لدر مصر العدل الس یین تو جو باقی مال ہے وہ ان کے ماں بہن لدری مصر العدل السین کے اصول کے مطابق تقسیم ہوگا ویس کتنا بال اور ابن کی موجودگی میں یہ طاقت ہو جائیں گی محروم ہو جائیں گی گر جائیں گی صورت علا بنا الابن بناتے ابن کے مسئلے علح کی سورت والا کا سلا سا بنا کے ابن بادن اگر وہ تین بناتے ابن چھوڑ گیا بادن مثال کے طور پہ ایک بندہ مرا اس کی تین بناتے ابن ہیں اور وہ تینوں ایک دوسرے سے اوپر نیچے ہیں درجے میں وہ سلاف بنا تھی ابن آخر وادہ اصلاح اور تین اور بناتے ابن ہی ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے نیچے ہیں وہ سلاف بنا تھی ابنی ابنی ابن ان اِبْنِ اِبْنِ تین بناتے ابن ابن ابن ہیں بناتو ابنی ابن ابن, اِبْنِ باڈونا من بعض پیہاد ہی سورا اس تصویر کے مطابق یہ تصویر دیکھیں میت اس کا ایک بیٹا ہے امر دوسرا بکر تیسرا خالد عمر کی ایک بیٹی ہے عمر کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے عمر کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے اب عمر کے بیٹے کی پھر ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے پھر اس بیٹے کی آگے ایک بیٹی ہے اسی طرح بکر میں دیکھیں بکر کا بیٹا ہے بکر کا بیٹا ہے بیٹی کوئی نہیں پھر بکر کے بیٹے کا بیٹا اور بیٹی پھر اس کا آگے ایک بیٹا ایک بیٹی پھر اس کی آگے بیٹی ایسے جو خالد ہے اس کا بیٹا پھر خالد کے بیٹے کا بیٹا پھر خالد کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا اور بیٹی پھر اس کا آگے بیٹا اور بیٹی پھر اس کی آگے بیٹی اب یہ جو عمر ہے نا عمر اس کا بیٹا ہے اور بیٹی ہے ٹھیک ہے اب یہ بیٹی اس کے برابر بکر کی نسل اور خالد کی نسل میں کوئی بیٹی نہیں ہے اچھا پھر عمر کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا اور بیٹی ہے اب یہ بیٹی اس کے برابر ہے بکر کی نسل میں ایک بیٹی بکر کے بیٹے کی بیٹی اور خالد کی نسل میں اس کے برابر کوئی بنت نہیں ہے اب عمر کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا اور بیٹی ہے اس کے برابر بکر اور خالد کی نسل سے بھی بنت موجود ہے عمر کا قصہ یہاں پہ تمام ہو گیا فریق ثانی میں بکر اب بکر کا بیٹا ہے اس کے نیچے پھر بیٹی ہے اس کے برابر خالد کا بھی بیٹا بیٹی ہے پھر خالد کی بیٹی ہے جس کے برابر کسی کی بھی کوئی نہیں نیچے سے کہتا ہے الریا منل فریقی اول واضح احادن جو فریق اول کی سب سے اوپر والی بیٹی ہے بنت ہے اس کے برابر کوئی بھی نہیں ولوسطف مِنَ الْفَرِيقِ اول توازی حلیا من الفریقی سانی فریق اول کی جو وسطی درمیان والی بنت ہے اس کے برابر ہے فریق ثانی کی علیا ٹھیک ہے مِنَ الْفَرِيقِ اول اور فریق اول کی جو سفلا سب سے نیچے والی ہے تو واضح مِنَ الْفَرِيقِ من الفریقی ثانی فریق ثانی کی درمیان والی ولریا من الفریقی سالی اور فریق سال سی اوپر والی اس کے برابر ہے بس فلا من فری الثانی اور جو فریق ثانی کی سفلا ہے سب سے نیچے والی توازی حل من من الفری کی سالسی کی سالث اس کے برابر ہے بصفلا منل فری کی سالی اور فریق سالس کی جو سفلا ہے لا تواز تو احد اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے ادا ارف تازہ جب آپ یہ نقشہ سمجھ لیں گے اچھی طرح سے پانا پلو تو ہم کہیں گے بالیامین الفریق اول الصف اب زید کی نصر میں سے کون عمر بکر خالد یہ تینوں مر چکے ہیں کوئی نہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ بیٹے سارے بھی جتنے بھی بنے نہ سارے پہنچ چکے ہیں سارے صرف بناس بنات بناتے ہیں اب اس پیشے جو پہلی ہے فریق اول کی اس کو مل جائے گا نصف اس کو کتنا ملے گا نصف وسط من الْفَرِقِ <وَذِيهَا> فریق ان اول مہام واضح فری کے ابل کی وسطی اور جو اس کے برابر میں آ رہی ہے اس کو ملے گا, ان دونوں, کو ملے گا. ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا تک ملا دو سلوس پورا کرنے کے لیے ولاشی آلیاتی اور نیچے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نیچے والیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا اللہ یونا ماہ غلام اللہ کہ ان کے برابر کوئی بیٹا موجود ہو ٹھیک ہے نصف لے گئی پہلے سدس لے گئی یہ دوسرے نمبر والی ٹھیک ہے اب نیچے والیاں ساری کی محروم ہیں ان میں سے نیچے والیوں میں سے کسی لڑی میں کسی جگہ پر کوئی ایک ابن زندہ ہو فیوحت تو وہ اپنے برابر والیوں کو اصبہ بنا دے گا فیوحت سی بننا وہ اصرا بنائے گا کن کو من کانت بھی اضائی جو اس کے برابر ہوں گی اور من کانت خوکا ہوا اور جو اس سے اوپر ہوں گی من لم تک ان ذات و ان میں سے جو ذاتیں سام نہ ہوں اب مثال کے طور پہ یہ فریقے اول کی فریقے اول کی پہلی بنت مسک لے گئی دوسری بنت سدس لے گئی فریق ثانی کی پہلی بنت کے ساتھ مل کے ٹھیک ہے ان کو مل گیا فردی حصہ ان کو کیا ملا ہے فردی حصہ اب فریق ثانی کی دوسری بنت کے ساتھ ابن موجود ہے اب یہ ابن کیا کرے گا اپنے برابر والیوں کو اصلا کرے گا یعنی یہ تینوں فریقے ابر کی تیسری فریق سانی کی دوسری فریق سالث کی پہلی یہ تینوں آسبا بن جائیں گی کیونکہ یہ ذات سہم نہیں ہے اوپر والی آسبا نہیں بنے گی وہ سہم نے سہمی حصہ لیا اور نیچے والیاں محروم ہو جائیں گی اگر مثال کے طور پہ فریقے سالس کی فریق سالف کی مستا کے ساتھ ایون موجود ہے اوپر ایبن کہیں پر بھی نہیں ہے اوپر ایبل کہیں پہ بھی نہیں ہے فریق سالث کی مستا کے ساتھ ایون موجود ہے تو اب یہ ایون کیا کرے گا اپنے برابر والیوں کو یعنی فریق سالث کی اسپا فریق سانی کی سخلا اور اسی طرح فریق اول کی سخلا فریق سانی کی اسپا فریق سالث کی اولا کو ان پانچوں کو کیا کرے گا آساو بنا دے گا اور نیچے والی جو ہے وہ محروم ہو جائے گی سمجھ آ رہی ہے وہ یو سیٹو من دونا اور جو نیچے والی ہے ان کو کیا کرے گا ساکت کر دے گا ٹھیک ہو گیا تو آج کا ہمارا سبق کیا ہے زوجہ کی دو آرتے ہیں میت کی اولاد یا میس کے بیٹے کی اولاد ہو تو اس کو کیا ملے گا سمن اور اگر نہیں ہوگی تو ربو نہیں ہوگی تو روبو سے عادتیں ہو تو سلوسان ابن کی موجودگی میں چھ عادتیں اکیلوں سے زائد ہو تو سلوسان کب جب پنٹے موجود نہ ہوگ سربی موجود نہ ہوگی اور ایک بنتے سربھی کی موجودگی میں دو بناط سوربی کی, کی موجودگی میں محروم ان لا کے ان کے برابر یا ان کے نیچے کو ایون آ جائے تو ابن جہاں پر بھی آئے گا وہ اپنے ساتھ والی اور اوپر والیوں کو اصبا بنا کے نیچے والیوں کو محروم کر دے گا اور اصبا کن کو بنائے گا جو ذات سہم نہ ہو جو ذات سہم نہ ہو یہ گنتی آتی ہوئی ہے پانچ اس نے پانچ جگہ کی چھٹی جگہ گئی بند جو ہے وہ اپنا ایبن کی موجودگی میں آساوا بنی تھی یہ بنت یہ پن کی موجودگی میں آساو بنے گی آئیے کافی پر آپ نقشہ بنائیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا